قل اے محبوب آ فرمائیے انما انا منزر میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں ومام ان لاہواشار اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اللہ جو ایک ہے قہار ہے جس کی چاہے وہ گرفت فرما لے اس کی عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا نہ فرمانوں اور کافروں کی وہ گرفت فرمائے گا رب السماوات والأرض و والارض وہ اللہ آسمان و زمین کا رب ہے وما بین عزیز الغفار اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے اس کا بھی وہ رب ہے وہ عزیز ہے غالب ہے غفار ہے بہت بخشنے والا ہے بس بندہ اس کی بارگاہ میں رجوع لائے اور سچی پکی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیر و کبیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے کل محبوب آ فرمائی ہو نبا ان یہ بڑی خبر ہے انہیں یعنی قیامت کی خبر بہت بڑی خبر ہے ان تم ان تم اس سے اعراض کرتے ہو اپنے چہروں کو پھیر لیتے ہو یعنی تم اپنی موت اور قیامت کے دن کی تیاری نہیں کرتے ماں کان لیا من عل بل مل ال آخما جب ملا آلہ یعنی آسمانوں میں فرشتے کسی معاملے میں بحث کر رہے تھے اس بات کا مجھے کوئی علم نہیں تھا یو ہا مگر یہ علم مجھے اللہ تعالی نے عطا کیا میری طرف وحی کی گئی تو مجھے جو علم غیب عطا کیا گیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں کہ وہ باتیں جو اللہ کی عطا کے بغیر کوئی نہیں جان سکتا وہ باتیں میں بیان کرتا ہوں تو حضور کا علم حضور کے نبی ہونے کی دلیل ہے ما ان ندی روم مبین میں تو صرف تمہیں کھلا ڈر سنانے والا ہوں گنا کی وجہ سے جو تم پر عذاب آئے گا اس سے تمہیں ڈراتا ہوں تم ڈر جاؤ اور گنا چھوڑ دو ربو کا یاد کرو جب آپ کے رب نے فرمایا لل ملا اکتی سے انی خال قم بشم منتین بے شک میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں فیدہ سوئی ہو پھر جب میں اسے درست بنا دوں ورنہ فخی میں روح اور اس میں اپنی روح کو داخل کروں یعنی اپنے دربار کی مقرب اور معظم روح کو داخل کروں پھونک دوں فقو لو ساجدین تو تم سب سجدے میں گر جانا ف سجد الملا اکا پس تمام ہی فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ ابلیسا مگر شیطان ابلیس نے سجدہ نہ کیا یہاں پر اگر کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ پیدا ہو کہ جب ابلیس جن ہے اور حکم تو فرشتوں کو ہوا اس نے جب سجا نہیں کیا تو اسے مردود کیوں قرار دیا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتے پیدائش کے اعتبار سے وہ اعلی مخلوق ہیں جن آگ سے بنا اور فرشتے نور سے بنے جب اللہ تعالی نے اعلی مخلوق کو سجا کرنے کا حکم دیا تو اس وقت جتنی مخلوقات موجود تھیں سب کو یہ سجے کا حکم تھا سب ہی نے سجا کیا سوائے ابلیس کے کہ جب فرشتے جو نور سے بنے ہیں انہیں حکم ہے کہ اللہ کے نبی کو سجا کریں تو ابلیش تو آگ سے بنا ہے تو اسے بھی یہ حکم تھا اسی لیے اس سے جو پوچھا گیا کہ ت نے سجا کیوں نہیں کیا تو ابلیش نے یہ نہیں کہا اے پرور تو نے مجھے کہاں حکم دیا ہے تو نے تو فرشتوں کو حکم دیا یہ نہیں کہا بلکہ اس نے کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں یہ مٹی سے بنے ہیں تو میں کیوں انہیں سجا کروں اس تک برا ابلی سلعین نے تکبر کیا تکبر کے معنی ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا وہ تکبر جس کی وجہ سے ابلی سلعین تباہ ہوا ہمارے لیے عبرت ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے دل میں آج زی رکھے اور کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے حقیقت یہ ہے کہ جب ہم کسی کی برائی کرتے ہیں ہم کسی کی غیبت کریں کسی کی چغلی کریں یہ کسی کے لیے حسد کینا بغض زداوت رکھیں یا کسی کا مذاق اڑائیں یہ بات یاد رکھیں کہ ہم اکثر یہ کام اسی وقت کرتے ہیں جب ہم انہیں حقیر سمجھتے ہیں اگر کسی کو ہم اپنے سے افضل سمجھیں تو ہم اس کی برائی نہیں کر سکتے اس کا مذاق نہیں اڑا سکتے تو جب انسان کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے تو اس کی سب سے بنیادی جڑ وہ تکبر ہے کہ وہ اپنے آپ کو افضل سمجھ رہا ہے اس کو حقیر سمجھ رہا ہے تبھی تو اس کو مذاق اڑا رہا ہے کہ اس کے عیب بیان کر رہا ہے وہ کان منل کافرینا اور کافروں میں سے ہو گیا اولا یا ابلیس اللہ تعالی نے فرمایا اے ابلیس ماں مانا ان تس تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا لما خلق تو اس آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا جنہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے یعنی اپنی قدرت سے پیدا کیا استرتا کیا تو نے تکبر کیا ام کندمین علی نا یا تو پہلے ہی سے متکبر تھا اور اپنے دل میں تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا یا جب میں نے تجھے حکم دیا تو تیرے دل میں تکبر پیدا ہو گیا اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے یہ سوال لوگوں کو بتانے کے لیے ہے قولا اس نے کہا انا من ہوں میں حضرت عدم علیہ السلام سے بہتر ہوں خلقتنی من نار۔ تو نے مجھے آگ سے بنایا وہ خلق تہو منت اور تو نے انہیں مٹی سے بنایا اس کی مراد یہ تھی کہ مٹی سے آگ افضل ہے مٹی سے آگ افضل ہے تو میں آگ سے بنا میں سجا کیوں کروں یہاں سے ایک ابلی سی سوچ معلوم ہوئی کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو دخل دینا یہ شیطانی کام ہے اللہ نے حکم دیا آمن وسدنا ہم ایمان لائے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں مسلمان کو دلائل کی حاجت نہیں مسلمان تو بس اسی فکر میں ہے کہ مجھے میرے رب کا حکم معلوم ہو اور میں اس پر عمل کروں وہ یہ بحث نہیں کرتا کہ اللہ نے یہ کیوں حکم دیا اس کی حکمت مجھے سمجھ میں آئے گی پھر ہی عمل کروں گا مسلمان کی یہ سوچ نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کا جو بھی حکم ہے اگر اس کی حکمت میری سمجھ میں آ جائے تو میری عقل کی سعادت ہے اور نہ سمجھ میں آئے تو ہماری عقل ناقص ہے دوسری بات جب انسان تکبر کرتا ہے تو اس کی عقل جاتی رہتی ہے آپ دیکھیں اس کا یہ استدلال اور یہ دعوی بھی غلط تھا آگ مٹی سے افضل نہیں بلکہ مٹی آگ سے پاورفل ہے آگ مٹی کو نہیں جلا سکتی اور مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے آگ شہروں کو ویران و تباہ کر دیتی ہے اور مٹی سے شہر آباد ہوتے ہیں مکانات ہوں کہ جو چیز بھی تعمیرات ہے اس میں مٹی کا استعمال ہے آگ کے اندر کوئی چیز رکھیں بیج رکھیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے اور مٹی میں بیج رکھیں تو وہ بیج مٹی اس کی حفاظت کرتی ہے اسے پودا بنا دیتی ہے تو جب انسان تکبر کرتا ہے تو عقل اس وقت کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو شیطان جو فرشتوں کا استاد تھا بہت بڑا عالم تھا اور معلم الملکوت تھا فرشتوں کا استاد تھا باوجود اس کے کہ وہ جن تھا لیکن فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا جب اس نے تکبر کیا تو اس کا علم اور اس کی عقل ختم ہو گئی کالا فرمایا فخ روج منها تو یہاں سے نکل جا فن کا پس بے شک تو مردود ہے وہ ان علئی کا لانتی الا یومین اور بے شک تجھ پر میری لعنت قیامت کے دن تک ہے تو ہمیشہ میری رحمت سے محروم رہے گا قلع ربی کہنے لگا ہے میں نے ہزاروں سال تیری عبادت کی ہے زمین اور آسمان کا کوئی چپا ایسا نہیں کوئی ٹکڑا ایسا نہیں جہاں پر میں نے سجدہ نہ کیا ہو ایک روایت کے مطابق اس نے اسی ہزار سال اللہ کی عبادت کی مگر ساری عبادتیں نبی کی توہین کرنے کی وجہ سے برباد ہو گئی ابلیس اللہ کو مانتا تھا ابلیس اللہ کی توحید کا خائل تھا ابلیس سے لگین سے جو خطا ہوئی جو غلطی ہوئی وہ یہی ہوئی کہ اس نے نبی کے مقام و مرتبے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو کہنے لگا ایپر پروردگار میں نے ہزاروں سال تیری عبادت کی تو مجھے دنیا کے اندر اس کا سلا دے کیونکہ آخرت میں تو مجھے کوئی سلا ملنا نہیں قال عرب وہ کہنے لگا ایپر پروردگار فن الا یوم یو تو مجھے مہلت دے دے اس قیامت کے دن تک جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے جب دوسری سر پھونکی جائے گی اور لوگ قیامت کے میدان میں جمع ہوں گے اس وقت تک تو مجھے مہلت دے دے یعنی ابلی سلحین موت سے اتنا ڈرتا تھا کہ اس نے اس وقت تک زندگی مانگی کہ جس کے بعد پھر موت نہیں ہے تو یہ موت کے جھٹکوں سے بچنا چاہتا تھا چونکہ جانتا تھا کہ موت کی بڑی سختی ہے گناگاروں پر اولا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فر نقم المونگ بے شک تجھے مہلت دی گئی ان یومل وقت المعلوم وقت معلوم تک یعنی دوسری سور تک نہیں بلکہ پہلی سور تک جب قیامت آئے گی اور پہلی سور پھونکی جائے گی تو تو بھی ہلاک ہو جائے گا اولا اس بے ادب نے کہا فبی از بس تیری عزت کی قسم لگوی نہ ضرور بضرور میں ان تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا انہیں بہکانے کی کوشش کروں گا انہیں غلط مشورے دوں گا اسے دعویٰ تو کر دیا کہ تمام لوگوں کو میں بہکا دوں گا پھر ابلی سے کو خیال ہوا کہ تمام لوگ تو میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے کہنے لگا عباد کا من ہو مگر اے پروردگار تیرے جو پسندیدہ بندے ہوں گے نیک بندے ہوں گے ان پر میرا کوئی زور نہیں چلے گا اللہ تعالی نے فرمایا پس سچی بات ولح اور بہت ہی سچی بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے لم ل ان جہنم من کا مجھے کسی کی پرواہ نہیں میں کسی کا محتاج نہیں ہوں میں ضرور بضرور جہنم کو تجھ سے بھر دوں گا تجھے بھی جہنم میں داخل کروں گا وہ من من تبھی آکا اور ان لوگوں کو بھی جہنم میں داخل کروں گا اور ان لوگوں سے بھی جہنم کو بھر دوں گا وہ تمام لوگ جو تیری پیروی کریں گے تیرا کہنا مانیں گے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیطان ہمیں بہکاتا ہے اس لیے ہم بہک جاتے ہیں شیطان کسی کو ہاتھ پکڑ کر گنا نہیں کرواتا صرف وہ غلط مشورہ دیتا ہے دنیا کے اندر کاروباری طور پر ہزاروں لوگ مشورہ دینے والے ہیں لیکن انسان کاروباری طور پر غلط مشوروں کو ٹھکرا دیتا ہے تو دینی معاملات میں بھی اور اپنی آخرت کے معاملات میں بھی ہم شیطان کے غلط مشوروں کو ہم ٹھکرا دیں جو غلط مشورہ اور جو غلط خیال ہمارے دل میں پیدا ہو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ شیطان کا مشورہ ہے قل اے محبوب آ فرمائیے ما من میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت کا سوال نہیں کرتا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا وما انا من المتکلفینا اور میں بناوٹ کرنے والا نہیں ہوں میں اللہ کا سچا نبی ہوں اللہ کا حکم تمہیں پہنچاتا ہوں ان ہوا اللہ ذکر یہ تو صرف تمام جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے یہ قرآن تمام جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے جو اس قرآن کو غور سے سنیں یہ قرآن پاک دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے یہ تمام جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے و لو بادا شین اور ضرور بضرور تم سب جان لو گے اس کی خبر کو کچھ وقفے کے بعد یعنی جو قرآن میں بیان کیا گیا کہ گناوں پر یہ سزائیں ہیں ان قریب یہ سزائیں آئیں گی اور تم جان لو گے کہ جو کہا گیا وہ سچ کہا گیا شیطان کا ذکر کیا گیا اور پھر قرآن پاک کا ذکر ہے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری برکتوں سے مالا مال فرمائے نفس و شیطان کی ہر وار سے محفوظ فرمائے اور نور قرآن سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے یقیناً بڑی خوش نصیب ہیں وہ بھائی وہ بہنیں جو قرآن کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے کا ذہن رکھتے ہیں جو قرآن پاک کی محبت میں اپنے اوقات کی قربانی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہم سب کی بخشش فرما دے اور ہمیں بھی قرآن پاک کی سچی محبت ادا فرما دے